اگر وہ ایسا کہہ دے تو کہہ سکتی ہے اس لیے بچے کا دودھ پلانا بھی اسی مد میں آتا ہے یہ اپنی بیویوں کے سامنے یہ مسئلے نہ کرنا ہاں اگر ترجمہ پرانے لگو تو کہنا یہ ابھی تم بچے ہو تمہارا پیٹ پھول جائے گا یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آگے نکلو لا تزار والدتن بے والدیا نہ دکھ پہنچائی جائے کوئی والدہ اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ اور نہ خامد کو دکھ دیا جانا چاہیے اپنے بچے کی طرف سے ان پہ بھی حق کو اور اس پہ بھی حق کو وعل الوارسے مثل ذالکہ اور والد کے مر جانے کے بعد جو وارس ہے وہ بچے کا اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ بھی اگر بچے کی خدمت خود نہیں کر سکتا اگر کسی سے کروانا چاہتا ہے تو اسی طرح قانون ہوگا مسلوز کا فین ارادہ فسال اگر دونوں میاں بیوی کا ارادہ ہو جائے کہ دو سال سے کم مدت میں دودھ چھڑا لیں انتراج مینو ما آپ ایک دوسرے پہ راجی باجی ہو جائے اپنے مشورے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پہ اور اگر تم ارادہ کرتے ہو او بچے والوں کے انتستر زیو اولاد تم کسی اور دایا سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تب بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں جب کہ پہنچا دو جو کچھ تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے ان دودھ پلانے والے کو تنخواہ بال ہے اچھے طریقے کے ساتھ بچ کے رہو اللہ سے ماتا ان اللہ بما وزی نہ یو توفع منکم ایک اور حکم وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو انتظار کریں وہ اپنے جانوں کی چار مہینے اور دس دن فائزہ بلاگنا اجل ہننا پس جب کہ پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو تو فلاں جنا کم پھر تم پھر کیا گنا ہے بیچ اس کے جو وہ کریں اپنی مرضی سے اپنے متاثر لیک کوئی اچھا فیصلہ تم پہ کوئی قدغن نہیں ہے واللہ بما تعملون خبیر نئی گناہ تم پر بیچ اس کے جو خطبہ کے الفاظ کہیں ہوں تم نے ارز ار تم کے الفاظ یعنی تم بھی پھرتے ہو رنڈے تمہیں عورت کی ضرورت ہے ادھر تم نے سنا ہے کہ وہ بھی بیچاری کیا ہو گئی ہے متلکہ ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے اب دل میں کوئی خسر پسر کی اللہ کرے میرا یہ کام بن جائے تو کسی بہانے کے ساتھ وہاں چلا گیا وہاں جا کے بیٹھ کے کہتا ہے ہوں ہوں وہ کہتی یہ خیر ہے اور دو تین مرتبہ ٹھنڈے سانس نکالتا ہے نا تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے وہ بھی کہتی ہے ہوں hmm. <laughs> اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ پوچھتی ہے بھائی بھائی جان خیر ہے پہلے تو وہ بھائی جان ہی کہتے ہیں بھائی جان خیر ہے یا بابا جی خیر ہے کہتے ہیں ہاں جی کیا خیر ہے بڑی مدت ہو گئی ہے طاقت بھی اللہ نے دے رکھی ہے وجود بھی برداشت کرتا ہے اور فراوانی بھی ہے مگر اکیلے ہی زندگی گزر رہی ہے زندگی کا کوئی مزہ نہیں آیا کوئی اگر رفیق کے حیات مل جاتا بس یہی وہ کہتی ہاں یہی سوچ میرا بھی ہے اے اس قسم کی تاریخیں جا کے کرنا ہے فی ما تم بہی تم نے اپنا عرض پیش کر دیا ہے یعنی ایسے الفاظ پیش کیے ہیں جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے کہ واقعی میرے وجود پہ اپنے وجود کو پیش کر رہا ہے تعریض کا معنی یہ ہے من خطبت ہے یعنی حقیقت میں چھپے انداز سے خطاب کرنا مقصود ہے عورت کو کہ تجھے بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے الگ الگ رہنے سے کوئی مزہ نہیں آتا بہرحال ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی جب کھرکار آتا ہے تو دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملتی ہیں وہ بھی کہتی ہے سبحان اللہ او اکنند تم فی انفوس کم یا تم اپنے دلوں میں کچھ چھپا رہے تھے الحملہ کم ستت کرو نہ اللہ ہی جانتا تھا کہ تم ان کو یاد ہی کرتے رہو گے اس لیے تاریز کی اجازت دے دی ہے کہ خواہ مخواہ پھڑکتے نہ رہو کچھ اپنا اظہار معافی ضمیر کر کے اپنے دل کی آگ کو کچھ بجھا لو و اللہ کن لاتو مسر مگر سن لو ایسا نہیں ہے کہ خطبہ کرتے کرتے تم پورا خطبہ ہی بن جاؤ ہاں ولا کے ان سے کہیں لکے چھپے وعدے نہ کر لو الا انتقول معروف آ پھر سن لو صرف اتنا کہہ سکتے ہو بات جو معروف بات ہو بے شک ایلان یا کہہ لو یعنی اشارتن ان کو دعوت دے سکتے ہو یہ نہیں کہ اندر خانے میں پھر تم چوہی چوہائی لڑانا شروع کر دو ولا تم اقد نکاحتہ یب لوغل کتاب اجلا اور نہ پورا مسمم ارادہ کر لو عدت کے دوران گاٹھ نکاح کرنے کا حتہ کے پہنچ جائے وہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے اور عدت کے اندر اندر یہ مسمم ارادہ نہ کر لو وہ علم یا معافی کم جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا جو کچھ تمہارے جیوں میں فا ضرور ڈر کے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہی غفور حلیم ہے نئی گناہ تم پر اگر تم طلاقیں دے دو عورتوں کو جب تک کہ تم نے ان کو ٹچ چھو نہیں کیا او تکر زلنا فریضا یا ابھی تک تم نے ان کے لیے وہ حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں کر رکھا مت او ان کو کیا کرو صرف جوڑا دے دو یہ مطلب نہیں کہ ان سے متاثر شروع کر دو متونا جب تم نے وتی بھی نہیں کی اور حق مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اب ان کو طلاق دینا چاہتے ہو سرمیل بھی نہیں ہوا شادی وغیرہ نہیں ہوئی حق مہر مقرر بھی نہیں تھا تو اب ان کو طلاق دینا چاہو تو صرف ایک کپڑوں کا جوڑا دے دو الل منہ قدر ہو جو وسط والا آدمی ہے اپنی وسط کے اندازے کے مطابق اس کو دے ہزاروں کا یا لاکھوں کا وہ الل قدر ہو جو تنگ دست ہے اس پہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے بہرحال کچھ نہ کچھ نفع دینا ہے نہ معقول طریقے سے حق کا نہ یہ حق ہے خلو سے دل رکھنے والے لوگوں پر ان تلق تم ہن قبل اور دوسری صورت اب یہ ہے کہ تم نے طلاق دے دیا ان کو پہلے اس سے کہ چھوو ان کو حالانکہ تحقیق تم نے مقرر کر چکا تھے تم ان کے لیے حق مہر اب طلاق دینا چاہتے ہو تو نصف مع فرض تم آدھا حق مہر دے دو ان کو اللہ فون مگر یہ کہ وہ کیا کر دیں کون معاف کر دیں فون یہ کس کون سا سیک جما مونس ہاں بھائی بولی حمید یا فون عورت خود معاف کر دے ایک عورت یا تمام عورتیں اچھا اچھا یعنی ساری مل کے معاف کر دیں طلاق ایک کو ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ سے کہ وہ جو جن کو طلاق دے رہے ہو اللہ وہ عورتیں وہ خود کر دیں او یا خود خامدی اپنا حق جو ہے وہ ماف کر دے جس کے ہاتھ میں یہ اقدا نکاح کا ہے وہ انتافو اقرب و او مردو تم اگر ماف کر دو نہ ان کو سارا ہی تو وہ تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ قریب ہے کیوں؟ ولا الفضل بینکم. آخر نہ بھول جاؤ نہ وہ الفضل کم وہ رواداری جو تمہارے اندر پہلے تھی نکاح ہونے کے بعد آخر بھول نہ جاؤ کچھ نہ کچھ تو سرور چلو بے لذت سرور ہی صحیح اگرچہ ہاتھ نہیں لگایا تھا مگر خیال میں تو تمہارا آتا تھا نا کہ ہاں جب شادی کریں گے تو ایسا کریں گے اور یوں کریں گے اور ویسے کریں گے سرور کل بھی تو خیالی تو اٹھاتے رہو نا اسی فضل کو بھول نہ جاؤ اگر تم ان پہ احسان کے طور پہ سارا ہی معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں ان اللہ بما تعملون بسیر ہاں انہیں عورتوں کے کھاڑے میں بھی نہ لگے رہو ہاں فضل امر مسل نماز البتہ یہاں اچانک نماز کا حکم اس لیے آ گیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اور امور نظمیہ پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کو ہاتھ سے جانے نہ دے ہاف صلاوات وصلات الوسطی نمازوں پہ دنیوی قصوں میں نہ پھسے رہو ہاف صلاوات محافظت کرو نمازوں کی وسلاۃ الوسطی خاص طور پہ اثر کی نماز کی وہ کم و لان تین اور اللہ کے لیے جو قیام کیا کرو نا اس حال میں کہ دل سوزی کے ساتھ اور عز قلب کے ساتھ فرن خف تم فرجالن اور اگر تمہیں کہیں خوف آ جائے تو رجالن پیدل بھی اور رکبانن یا سوار ہونے کی حالت میں فضا امن تم فض کر <اللَّهَا> پھر ان حالتوں میں تو جس طرح ہو سکے عبادت کرو اور جب تم بے خوف ہو جاؤ پھر اسی طرح یاد کرو اللہ کو جس طرح تو اس نے تمہیں اس نے پڑھا دیا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے ہاں یہ درمیان میں لا کے اب پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ لوگ جو یوت وفون امین کم فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو وسیت ان لزواج وسیعت ہے کہ اپنی ازواج کے لیے ایک سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے یہ وسیعت کر جائے متعن نفع اٹھانا الاحول ایک سال تک کے لیے غیر اخراج بغیر نکالنے کے ان کو نکالا نہ جائے یہ استحبابی حکم ہے کہ وہ وسیعت کر جائے واجب نہیں ہے تاکہ اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت پڑے نہ وسیعت الزواج استحبابی حکم ہے فعن خرج نہ اپنے طور پہ اگر وہ نکل بھی جائیں تو تم پہ تو کوئی گناہ نہیں نہ بیچ اس کے جو کریں اپنے معاملے میں کوئی کام من معروف ایک معروف طریقے سے وزیز الحقی ولی المطلقات متعن بالمعروف جن عورتوں کو طلاق دی جا چکی ہے ان کو کچھ نہ کچھ نفع دے دینا چاہیے مستحب ہے بالمعروف معقول طریقے سے یہ حق بنتا ہے متقین لوگوں پہ یوں ہی بیان کرتا ہے کھول کھول کے تمہارے لیے آیات تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ الم تر الدین خراج منحم اصل مضمون جہاد کی تمہید اب ذکر کی جا رہی ہے کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے اور گھروں سے نکلے کیوں تھے حضرت موت اس ڈر کی وجہ سے کہ وبا آ رہی ہے یہاں جنگ چھڑ جائے گی ہم مارے جائیں گے فقال الحم اللہ موتو اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مر جاؤ پھر اس کے بعد زندہ کیا تھا اللہ نے ان کو ان اللہ لزو فضل اللہ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے ہاں لڑو اللہ کے راستے میں اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اب انفکو فی سبیر اللہ انفاق فی سبیر اللہ کے ساتھ پھر اس کی تائید کے لیے آیت خیر کون بندہ ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض بہترین نیک نیتی کے ساتھ پس دورہ کر دے گا اس کو اس کے لیے اللہ کئی دور کرنے بہت سارے بہت سارے دوہرے اجر اللہ اس کو دے گا کیوں واللہ ہو یقبض و سو تو اللہ ہی قبض کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب قتال نہ کرنے والوں کا ایک نمونہ ذکر ہو رہا ہے اور مومنوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ قتال سے ڈرنا نہیں چاہیے دیکھو اللہ کی عادت ہے قلیل کو کثیر پر فتح دے دیتا ہے کیونکہ اصل نسرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی قلت میں کسرت کا اس لیے آپ اسی پہ عمل کریں اور جن لوگوں نے باوجود زیادہ ہونے کی ہمت ہاری دیکھو ان کو کیسی ذلت نصیب ہوئی اور تھوڑے آدمی جو تھے کم نفری والے ان کو کتنا مقام حاصل ہوا کیا نہیں دیکھا تم نے ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل کے سردار تھے موس علیہ السلام کے بعد جس وقت انہوں نے کہا تھا اپنے نبی کو اب اصلنا مالکن مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں اس نے آگے سے نبی اللہ کے نبی نے جواب دیا اچھا یہ بتاؤ حال اصح میں ان کو تالا کمل کتاب و اللہ تو کاتے لو کیا تم سے یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر فرض کیا جائے تم پر لڑنا تو تم نہ لڑو ایسی توقع تو آپ پر نہیں رکھنی چاہیے نا ہمیں یعنی تم پکے ہو نا کہنے لگے بادشاہ مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ہماری قسمت ماری گئی ہے کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں حالانکہ ہمیں نکالا گیا تھا ہمارے گھروں سے ہمارے اولادوں سے سب سے ہمیں جدا ہونا پڑا اس لیے ہم تو ضرور بل جرور لڑیں گے اور خواب خواہ لڑیں گے اپنی جانوں کو لڑا دیں گے لما کتب علیہم القتال جب فرض کیا گیا ان پہ تو تولو سارے کے سارے ابو تھرن ہو گئے اللہ قلیل منہم مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے بچ گئے واللہ علیم بی ظالمین اچھا تو کہا ان کو ان کے نبی نے تم نے جو میاں کہا ہے کہ ہمارے لئے بادشاہ کو مقرر کر اچھا ان اللہ تاکیق اللہ نے اٹھا دیا ہے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ وہ تالوت ہے اور جو ادھر کافر ہے وہ جالوت ہے اس لیے تالوت بادشاہ کی کمان میں تم داخل ہو کے اس جالوت کے ساتھ لڑو گے وہ بادشاہ ہے کالو وہ کہنے لگے انا یقون بادشاہ اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے واہ جی واہ ہم سمجھتے تھے آپ بڑے دانا آدمی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں حق کو بال ملک میں حالا حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے اس سے کیوں چونکہ وہ نہیں دیا گیا فرحت مال کی مال کی وسعت ہی اس کے پاس کوئی نہیں کم از کم ایسا ہونا چاہیے بادشاہ جس کے پاس مال و دولت ہو کال انسطام اللہ, اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر اور بڑھا دیا ہے اس کو بڑی, بڑی پھیلاوٹ میں علم میں بھی وہ پھیلا ہوا ہے اور جسمانی طاقت میں بھی پھیلا ہوا اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہتا ہے ولہ واسن علی اور کہا ان کو ان کے نبی نے بھائی ان کے اس کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ بادشاہ مقرر ہے اس کی نشانی کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ متابو تو سکی نہ تن آئے گا تمہارے پاس ایک ایسا تابوت صندوق جالوت والی جہت کی طرف سے جس طرف جالوت ہے اسی طرف سے آئے گا بیچ اس کے سکینتم تسکین قلب کا سامان ہوگا فی ہے من رب کم تسکین قلب کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے آئے گا وہ بقیت مارا کا آلو اور کئی بقیہ علامات اور نشانیاں وہ بھی ہوں گی جو چھوڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام والے اور ہارون علیہ السلام والے اچھا آئے گا تو اٹھا کے لے آئیں گے اس کو فرشتے لہذا ان فیض اللہ آ یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ واقعی اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے انکن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ فا نتیجے کی فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ جب الگ ہوا تعلوت اپنے لشکر کے ساتھ کالا جاتے ہوئے انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم کم بے نہر اللہ ازمائش کرنے والا ہے تمہاری بے نہر ایک نہر آئے گی پس جو بھی پینا شروع کر دے گا اس سے وہ میری جماعت کا نہیں ہوگا ومل یتامو اور جو نہ چکھے گا اس سے سوائے ایک چلو کے جو چلو بھرے گا بے یدہی اپنے ہاتھ سے فإنه منّی وہ میری پارٹی کا ہوگا فشربو منہ ہو جب وہ پہنچے تو شروع ہو گئے نے تمام کے تمام پینا شروع ہو گئے الا قلیلم منہم مگر وہی تھوڑے سے قلیل سے جو بچ گئے انہوں نے صرف ایک ہاتھ سے چلو بھرا اور پی لیا پس جب کے پار نکل گیا نہر سے وہ بھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ آئے جنہوں نے پینا شروع کر دیا تھا معلوم ہوا وہیں وہی رہ گئے یعنی وہ غرق ہو گئے کہتے ہیں کہ اتنا پیا پی, پی پی پی کے ان کے پیٹ پھول گئے پھولتے گئے پٹاخا لگ گیا کالو اس وقت وہ تھوڑی نفری تھی وہ ایماندار کہنے لگے لا کا تلیہ جالو تب جنو دی آج نئی طاقت ہماری اور اس کے لشکر کے مقابلے میں کیونکہ ہم تو بالکل تھوڑے ہیں قال انہی میں سے بولے وہ لوگ جن کو یقین تھا جو اللہ کو تو آخر ملنے والے ہی ہیں یعنی مرنا تو ضرور ہے ایک دن اس وقت وہ کہنے لگے کم فیطن کلی غالاب کتنی ٹولیاں تھوڑی سی نفری ہوتی ہے مگر غالبہ جاتی ہیں بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کی توفیق سے ولہ اب تمہارے پاؤں لڑکھڑ نہیں چاہیے اپنے آپ کو جما رکھو کیونکہ اللہ ہی جما رکھنے والوں کے ساتھ ہے جب جب کے میدان میں ظاہر ہوا فَلَمَّا عَبَّا رَزُولِ جَالُوتَ جب کہ وہ میدان میں آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے اس وقت سارے ملک کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے رب ہمارے پلٹ دے ہم پر ثابت صبران جم کے رہنے کو وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ثابت قدم رکھنا ہمیں ون سرنا الکا فری نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا مارکا ایسی دعائیں تم نہ مانگنا اللہ سے صبر نہ مانگنا بلکہ اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ سے یوں کہا کرو واف ونہ وگ فرلنا ور ہمنا انت مولانا فن سرنا القمل ہاں <تصفح> یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو یہ صبر مانگ کے اور اتنے مسائب برداشت کر گئے تھے تمہاری طاقت نہیں ہے کہیں مانگو بھی صحیح اور پھر بھی کہیں ٹھڑکاؤ پیدا ہو جائے تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے اس لیے ایسے مقام پہ جب آزمائش ہو امتحان ہو صبر آزما گھڑیاں ہوں تو اس وقت صبر تو کیا کرو مگر اللہ سے مانگو تو معافی مانگا کروزم اللہ پس ہرا دیا ان تھوروں نے کم نفری والوں نے اللہ کی توفیق سے وہ قتل داود یعنی قتل کر دیا داوود نے جالوت کو یہ چونکہ تھے نا چیف آف اسٹاف اون ملٹری حضرت داود علیہ السلام وہی داود پیغمبر ہے داود علیہ السلام اس وقت یہ چیف آف ستاف تھے نا اس میں اور یہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں آئے قاتا با لا قتل کر دیا داوود نے جالوت کو وآتاہ اللہ الملکا پھر دے دیا اس داوود کو اللہ نے ملک سارے کا سارا بھی دے دیا حکمت بھی دے دی وآلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور سکھا دیا اس کو جو کچھ چاہا اللہ کریم نے ذرہ بکتر بنا لیتے تھے دیگے بنا لیتے تھے جانوروں کی بولیاں بھی سیکھ گئے تھے سب کچھ پڑھا دیا اللہ نے اب جملہ موترزا درمیان میں ہاں یہ سارا کام اللہ کریم فرماتے ہیں مت کے سمجھو کہ یہ لوگوں پہ ایمانداروں پہ کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نہیں نہیں اصل اس میں جہاد کے حکم میں کئی حکمتیں ہوتی ہے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم نہ کریں تو مسلمان آدمی جو ہیں ان کو اپنے ایمان کی چاشنی اور لذت بھی حاصل نہیں ہو سکتی دوسرا اگر اس طرح ہم نہ کریں تو دنیا والے جو ان کے عبادت خانے ہیں مساجد ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں کیونکہ کافر لوگ تو ایسا پھر کریں گے کہ عبادت خانے عبادت گاہیں قطن مسمار کر دیں. نہ ان کی عبادت گاہیں ہوں گی نہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے نید اس میں یہ بھی فیدہ ہے کہ ساری کائنات میں پھر فساد ہمیشہ کے لیے برپا رہے گا کسی کے ذہن میں اسلام کا روب بھی نہیں آئے گا اس لیے ہم بندوں کو بندوں سے لڑاتے ہیں تاکہ ہری اسباب کے مطابق بندے خود بھی ڈر اس سے کہ اگر ہم نے اللہ کی توحید نہ مانی تو ہمارے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے دفا اللہ اگر نہ ہوتا نہ لڑا کے دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کو باز کے ساتھ اب تک زمین میں فساد برپا ہو گیا تھا لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر اب اگلی آیت جو ہے تل کا آیات اللہ نبوت کے لیے وہ یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ رہے ہیں ہم ان کو آپ پر بالحق کے بڑے حق سچ کے ساتھ اور سچی بات ہے کہ ان من المرسلین تحقیق آپ البتہ ان بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ خود بھیجتا ہے آپ سچے رسول ہیں تل کر رسل فضلنا اب یہاں جہاد کی علت ثانی ذکر کی ہے تل کر رسول و کہ جب اللہ کریم نے بعض رسولوں کو ان کی قوموں کے ساتھ لڑا دیا تھا یہ لڑائیاں اصل کس وجہ سے ہوتی ایک وجہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتا دی ہے لف اللہ دوسری وجہ کے لوگ آپس میں آخر لڑتے کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ادھر بھی پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ادھر بھی کھڑیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ نماز کے بعد ہم بتائیں پہلے آپ کو مغموم کر لیا ہے نا کھلم کھلی دلیلیں دیں اور طاقت بڑھا دی اس کی جبریل کے ذریعے اب یہ مختلف قسم کی فضیلتیں مختلف رسولوں کو چونکہ ملی ہر رسول کا امتی جو ہے وہ اپنے رسول کی فضیلت پہ نازاں تھا اور خواہ مخواہ دوسرے رسول کی شکایت کرتا تھا کہ ان کا پیغمبر اتنا صحیح نہیں ہے جتنے ہمارے ہیں ہمارے پیغمبر کا شان زیادہ ہے اس پیغمبر کے اندر فلاں خرابی ہے یہ آپس میں لڑتے لڑتے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ہمیں جہاد فرض کرنا پڑا یہ جھگڑا ویسے نہیں ختم ہو سکتا جب تک کہ تلوار کے ذریعے میدانی طور پہ خونوں کا خون کے ساتھ مناظرہ ہو و شاہ اللہ مقتط الزینہ اگر اللہ کریم صرف اپنی قدرتی استعمال کرتے پھر تو کوئی بھی نہ لڑتا ان کے بعد بعد اس کے, کے پہنچ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلی دلیلیں لیکن انہوں نے چونکہ اختلاف کیا کئی تو اسی حسد کی بنا پہ ایمان نہ لائے کافر بن گئے اور کئی ای ایمان قبول کر گئے ہم نے ان کو یہ ڈھیل دے دی کہ اپنے اختیار سے وہ جانچ لیں کہ راستہ حق کا کون سا ہے قدرت ہم نے استعمال نہیں کی اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑتے قطرنا لیکن اللہ جو کچھ ارادہ رکھتا ہے وہی وہ کچھ کرتا ہے اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ لوگ آپس میں جہاد کی شکل میں جب آمنے سامنے ہوں گے اس وقت جھوٹوں کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ملے گا اور جو سچے ہیں ان کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا یا منو ان فکار اے ایمان والو انفاق فل کتا کا حکم خرچ کرو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خل نہ کوئی بھائی چارہ ہوگا نہ سفارش ہوگی اس دن مار کھائیں گے تو وہی لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے خرچ نہیں کرتے ول کا پھر ہوں ہوں ہی ظالم ہیں ظالم کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ القیوم اللہ کی ان صفات کو نہیں مانتے اللہ کو ان صفات میں اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے وہ ظالم ہے حالانکہ اللہ کی یہ ساری کی ساری کمالات کی صفتیں ہیں اور اللہ کی علوہیت کی علتیں ہیں اللہ ہی وہ ہے جس کے بغیر کوئی علا نہیں کیوں؟ پہلی دلیل ہے کہ الحی کامل حیات والا وہی ہے دوسری علت ہے کہ الکیوم تمام کائنات کو تھام رکھنے والا وہی ہے تیسری علت لاتا سے نہ نہیں پکڑتی اس کو اونگ چوتھی علت ولا نوم نیند بھی نہیں آتی اس کو پانچویں علت ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے چھٹی علت یہ ہے کہ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے ہر کوئی اسی کا محتاج ہے ساتویں علت یہ ہے کہ وہی جانتا ہے لوگوں کے سامنے کے حالات بھی اور ان کے بعد والے حالات کو بھی قطن نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی مگر وہی کچھ جو کچھ وہ آپ چاہتا ہے آٹھویں علت یہ ہے کہ اس کا اقتدار اتنا وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں پہ چھایا ہوا ہے نہیں تھکا سکتی اس کو ان کا حفاظت کرنا وحول علی العظیم ثابت ہوا کہ وہی بلند ذات ہے اور وہی اونچی سفتوں والا ہے جو لوگ ان کے اندر شرک کرتے ہیں حالانکہ یہ تمام صفات کمال اللہ ہی کے ہیں کمال زندگی کمال پائندگی کمال بیداری کمال اختیاری کمال ملک گیری کمال اقتداری کمال علم داری کمال عزمت باری یہ ساری صفات کمال جو ہیں یہ اسی کی ہیں جو اس آیت کرسی میں بیان کی گئی ہیں جو لوگ ان کو مانتے نہیں یا ان کے اندر کوئی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو وہ ظالم نہیں تو کیا ہیں اب معلوم ہو گیا کہ اسی شرک والے ظلم کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں اور ان کا پیش نظر کوئی چیز بھی نہیں ہم نے بھی اپنے سچوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑا دیا ہے کہ تم لڑو تاکہ پتہ چلے ان کو بھی کہ اس لڑائی کے اندر ان کے مشکل کشا اور معبود بھی کچھ کام نہیں آ سکے اور پھر کام آیا ہے تو تمہارے تمہارا وہ معبود حقیقی ہی آیا ہے لا فی الدین کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں کسی کا جی چاہے تو قبول کرے تو کو نہیں تو جبر کوئی نہیں باقی اگر کوئی یہ کہے کہ لڑانے میں تو جبر ہے وہ بھی جھوٹ کہتا ہے لا اکراہ فدین دین کے معاملے کے کسی شعبے میں کوئی جبر نہیں ہے لڑایا تو ہم نے ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے کہ مشرقین جو ہیں عملی طور پر بھی دیکھ لیں کہ آرے وقت میں تمہارا کوئی مشکل کشا تمہیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا اور اپنے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے ہم نے لڑایا ہے ایک تماشا بنایا ہے ہم نے اصل مقصود اس تماشے سے یہ ہے کہ یہ ناجائز شرک اور بے جا وکالت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کے مقابلے میں زہری ہاتھوں سے لڑنے والے آدمی ہی ہیں جو غالب آ رہے ہیں اور ان کے معبودوں نے ان کو نہیں چھڑایا جبر کرنے کی ضرورت کیا ہے کب تبیا نر روشدوں میں کھول چکا ہے جب کہ ہدایت کا راستہ گمراہی کی کھاہی سے بس اب جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کی مرضی آئے جن سچا چاہے اختیار راستہ کرے بس جو شخص انکار کرتا ہے کلو ماں او بے دمدو نلہ کا تاغوت کا تاغوت مانا کلو ماں او بے دند نلہ اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے جس قبر کی کی جائے گی وہ قبر بھی تاغوت ہے وہ یو باللہ صرف یقین رکھتا ہے تو ایک اللہ پہ رکھتا ہے تو فقت استم سا قبل تو گویا اس نے تھام لیا مضبوط کر کے الروا کڑا الوسکا جو بڑا مضبوط ہے مضبوط کنڈے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اب اس کا ہاتھ تو ختم ہو سکتا ہے مگر کنڈا اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لن شام اللہ نہیں ٹوٹنا قطن ممکن اس کنڈے کے لیے اللہ کی توحید کے ساتھ اس کا تعلق لگائے اب اس کی جان تو ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی توحید اور پھر اللہ کی تائید اس سے جدا نہیں ہو سکتی واللہ سمیع اب اللہ کس کی سرپرستی کرتا ہے اور شیطان کی سرپرستی کن لوگوں پر ہوتی ہے وہ بھی سن لو اللہ ولی اللہ آ اللہ تو سرپرست ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مسئلہ مان لیا سرپرستی کس طرح کرتا ہے یخرجہم نکالے رکھتا ہے ان کو شرک اور بدت کے اندھیروں سے نورے توحید کی طرف یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نکال کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سر پرست سب کے سب تاغوت ہیں اگر تاغوت سے مراد خصوصی طور پہ شیطان ہو یا شیطان کا لشکر تو پھر یقرجون الظلمات ان کی طرف نسبت ہوگی بذات خود اور اگر تاغوت سے کل ما من دون مندون ہو تو پھر یقرجون یہ سبب بنیں گے ان کا من النور نور سے نکل کر گمراہی کی طرف آنے کا اب نسبت مجازی ہوگی چونکہ وہ سبب بنے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام کو نکالنے کا سبب شیطان بنا تھا الا صحب انارمفی خالدون یہی جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ رہیں گے اب یہاں سے دونوں فریقوں کے لیے تین قصے ذکر کیے جا رہے ہیں اللہ سبیل لف نشر غیر مرتب کے طور پہ مختلف انداز پہلا کیا نہیں دیکھا تو نے اس آدمی کی طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں اور جھگڑا اس وجہ سے کیا تھا کہ دے دیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہی یہ اس وقت کی بات ہے از کال ابراہیم جس وقت کہا تھا ابراہیم نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے وہ کہنے لگا میں بھی اب چاہوں تو کسی کو زندہ رکھوں چاہوں تو کسی کو مار دوں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھئی ہے تو کوئی الو کا پٹھا بات کہیں کی ہوتی ہے لے کہیں جا رہا ہے اس وقت پینترا بدلا انہوں نے فرمایا ان اللہ یاتی بشم سے من مشرق میرا اللہ جو ہے میرا سر پرست ہے وہ تو سورج کو لے آتا ہے مشرق کی طرف سے تو لے آ مغرب کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ فبو ہے کفر مبہوت ہو گیا کافر حضرت صاحب کے پاس تو آدمی بیٹھا کرتا تھا وہ مانا کرتا تھا کافر کا گانٹ پھٹ گیا فبو تلزی کفر کافر کا کنی پھٹ گیا واللہ اللہ یہد القوم الظالمین اللہ نہیں کامیابی دیتا ظالم قوم کو تو آپ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا سرپرست آخر ثابت ہوا تو اللہ رب العزتی ہوا لہذا جو لوگ اپنی سرپرستی کے لیے صرف اللہ ہی کو پسند کرتے ہیں اللہ کی تائید ان کے شامل حال رہتی ہے وہ زندگی کے کسی مور پر بھی وہ کبھی ہار اور شکست نہیں کھاتے دوسرا اوکلزی مرہ لاکریت یا مسل اس بندے کے جو گزرا تھا اس یروشلم کی برباد وسطی پہ اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل تو اس وقت کہنے لگا انا تعجبی یا مکانیا انا یو جی ہاضی اللہ بڑا تعجب ہے کہ اس کو زندہ کرے گا اللہ بعد مرنے اس کے, کے اتنی وسطی ساری تباہ ہو چکی ہے پس مار دیا اس کو اللہ نے سو سال تک کے لیے پھر زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کم لبستہ کتنے ٹھہرے رہے ہو وہ فرمانے لگے لبیست تو یو من او باز ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تو اللہ نے فرمایا بل لبستہ میں اتھا من تو سو سال تک ٹھہرا رہا ہے مگر تجھے پتہ نہیں چلا موت کے بعد کہ میں کس حال میں ہوں کتنے ایام گزر رہے ہیں کتنا زمانہ گزر رہا ہے اچھا اب دیکھو اپنے توام کی طرف اور اپنے مشروب پانے کی طرف لم یتسنہ نہیں بے آرام ہوا وہ کچھ بھی اور دیکھ اپنے گدھے شریف کی طرف والے ن جہال کا آیت ایک تو مقصد تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے آنکھوں کے ساتھ ایشاہدہ ہو جائے کہ اللہ اتنی تباہ برباد چیزوں کو کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا رہا آپ کا مر جانا وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بنا دیں ہم تجھ کو اپنی قدرت کی خاص نشانی لوگوں کے لیے لوگ سمجھیں کہ اتنا عرصہ بھی پڑا رہا ہے اس کو اپنا پتا بھی کوئی نہیں مگر اس کا وجود بھی محفوظ رہا ہے ون زور اب دیکھ ہڈیوں کی طرف کیفن شزا کس طرح ترکیب دیتے ہیں ہم ان کو پھر پہنائیں گے ان کو ہم گوشت بس جب کے ظاہر ہو گیا اس کے لیے سارا گدھا شریف کا معاملہ کہنے لگے میں تو پہلے ہی جانتا تھا اللہ کہ تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے صرف میں اپنے عینی مشاہدے کے لیے چاہتا تھا کہ میں کسی طرح دیکھ لوں تیسرا قصہ جس وقت کہا ابراہیم نے چلو تھا تو صحیح اللہ کی اللہ تعالی کے ساتھ کلام تو اس نے کی ہے ہمارے پاس تو سیدھا کرینہ ہے کہ اللہ اس سے مخاطبت کر رہا ہے جو کہتے ہیں اور آدمی تھا وہ کیا دلیل دیتے ہیں سوائے بکواس کے نبی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اس سے کلام کر رہا ہے وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہے چلو ازیر علیہ السلام لو یارمیا علیہ السلام ہو جائیں یا ارمیا علیہ السلام ہو جائیں دانیال اکبر علیہ السلام ہو جائیں ہے تو نبی نا پھر ازیر کے نام پہ ان کو چڑھ کیا ہے ہاں ہو نبی ہوگا نہیں ہے ہاں کال ابراہیم اور رب ارے نہیں کیسا توہیل جس وقت کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھانا کہ کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو حضرت ازیر نے تو سوال نہیں کیا تھا گویا آتا من کل ما سال تو اللہ والا جو ہے جو اللہ سے مانگے تب بھی اللہ دیتا ہے نہ مانگے صرف دل کے اندر آرزو ہو تب بھی اللہ اس کی آرزو پوری کر دیتا ہے رب آرے نہیں کہ فتح اللہ نے فرمایا اولم تو من تو یہ مانتا نہیں یہ بات پہلے انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں مانتا مانتا ہوں اللہ کل یت میں نقل بھی اپنے دل کا نام چاہتا ہوں اس وقت اللہ نے فرمایا پکڑ لے چار پرندے کا اور ہلا لے ان کو اپنی طرف سمجھ النا اللہ کل جب ان تمام کو ذبح کر کے کیما بنا کے تمام کا اور رکھ دے اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک جز رکھ دے اس کے بعد بلا تو ان کو وہ دوڑتے ہائیں گے تیرے پاس عزیز پھر خوب جان لے کہ واقعی اللہ زبردست ہے اور بڑے گہری حکمت اور علم و دنائی والا ہے اب یہ تائید ایزدی دی کے قصے جو تھے یہ ذکر کرنے کے بعد اب پھر اصل مضمون انفاق والا شروع ہوتا ہے تین رکو سالم جو ہیں اللہ سبیل ترقی وہ انفاق فی سبیل اللہ للجہاد کے لیے مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں مثل اس دانے کے ہے جو امبتت جو اگاتا ہے سات سٹے ہر سٹے میں سو ہوتا ہے اور اللہ تو اس سے بھی دگنا دے گا جس کو چاہتا ہے ول واسن علی لہذا اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے وہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہوں اگر کہ ہمیں گھاٹا اور خسارہ آ رہا ہے مگر بظاہر والی یہ بات نہیں اللہ زین یون جو خرچ کرتے رہ جاتے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں پھر نہیں پیچھے لگاتے جو کچھ خرچ کیا ہے احسان ولا ازن اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں مثلا اللہ کے راستے پہ خرچ کرے مسکین کو دے پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنا شروع کر دے یار آج میرے مکان کی چھت جو ہے اس کی لیتا پوتی ہو رہی ہے تو بھی ذرا کچھ تعاون کر وہ اس امید پر کہتا ہے کہ اس پہ چونکہ میں نے احسان کیا ہوا ہے وہ شرم کے مارے ضرور میرے مکان کی چھت کی لپائی میں شریک ہو جائے گا حالانکہ یہ تکلیف ہے اس کو وہ آدمی جو کہتے ہیں ان نمانت مکمل وج ہ لاہ نرین کم جزا ان ولا شکور وہ لوگ ہیں اصل لہم اجرہم ان اب ان کی واقعی مزدوری ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف قولم معروفرتن خیر صدقہ ازن ایسا صدقہ کرنا جس صدقہ کرنے کے بعد پھر جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تنگ کیا جائے اس سے یہ بہتر ہے کہ جو آدمی مانگنے کے لیے آئے اس کو کہے میاں اللہ کے لیے معاف کرو قولم معروف قولم معروف معقول طریقے کے ساتھ اس کو ٹال دیتا ہے اور اس کی غلطیوں سے درگزر کر جاتا ہے کوئی اگر غلط کار آدمی ہے اور اس کی غلطی دیکھنے کے باوجود جو اس کے حق میں نہیں تھی وہ اس پہ چپ کر جاتا ہے کہ چلو اس کے ساتھ میں کس طرح لڑوں کیوں میری طاقت سے یہ کم طاقت والا ہے اور مرد وہی ہوتا ہے جو قوت برداشت جس کے اندر ہو کہ طاقت کے باوجود وہ لڑتا کسی سے نہیں یہ کام جو ہے نا اس صدقے سے بہتر ہیں جو صدقہ کیا جائے اور پھر اس کے پیچھے آدمی پڑ جائے واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ تو خود ان کو دولت مند کر سکتا ہے حلیم حوصلے والا بھی ہے وہ اتنا اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں جلدی اتنی کرتا جتنے تم صدقہ دینے کے بعد ان کے ساتھ کرتے یا او ایمان والو ریاکاری سے بچو لا توب تلو صدقات کو نہ باطل کر دیا کرو اپنے صدقوں کو احسان جیت کے ساتھ اور اضا دینے کے ساتھ مثل اس بندے کے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے ریا اناج وہ اس لیے ریاکاری کرتا ہے چونکہ نہیں مانتا اللہ کو نہ دن قیامت کے کسی کے ساتھ ایمان نہیں ہے اس کے خرچ کرنے کی حالت واقعی یہ ہے مثل ایک پتھر پہ جو چکنا ہٹ والا پتھر ہوتا اس کے اوپر مٹی پڑ جائے فابل پھر اس مٹی کے اوپر بہ واپل موسلہ دھار بارش ہو جائے فترا کہ سلدا تو چھوڑ دیتا ہے وہ بارش اس پتھر کو سلدا کورے کا چکنا چکناہٹ بھی نہیں رہتی اور مٹی بھی نہیں رہتی لا یک درون الحما مما سبو یہ بھی اسی طرح ہے جب وہ قیامت قیامت والی بارش آئے گی نا تو یہ دیکھیں گے ان کا وجود بالکل چکنا ہٹے اعمال سے بھی خالی ہوگا اور اعمال کی مٹی سے بھی خالی ہوگا لا یک نہیں قادر ہو سکیں کہ اوپر کچھ بھی اپنی کمائی کے واللہ لا القوم یہ دل کومل کافری مثلاً ابوالبتغ مرزات اللہ اور جو خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ابتگا مرزات اللہ و تسبی من انفو ہم دوسرا مفول ہے و تسبی من انفو ہم اور اپنی جانوں کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ہمارے نفس جو ہیں یہ امارہ نہ رہیں بلکہ نفس مطمئنہ بن جائیں اس کو مطمئن بنانے کے لیے تسبی من انفو ہم اپنے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں کا مسل جنت ہے یہ مثل اس باغ کے ہے بے رب وطن جو ایک ٹیلے پر ہو اونچی جگہ پہ اصابہ وابل پہنچ جائے اس کو شبنم یا بارش آتہا سے فین دینے لگ جائے اپنے پھل دگنے پہلے سے فعلم یوسب اور اگر نہ پہنچے اس کو بارش تو صرف وہ شبنم کے قطرے بھی اس کی کھیتی کو بڑھانے کے لیے کافی ہو جائے و اللہ ماتون بسی ودو عہد وقت کیا خواہش رکھتا ہے تمہارا کوئی ایک کہ اس کے لیے جنت ہو جائے کھجیروں کھجیوں کی اور انگوروں کی ایسی جنات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور اس بندے کے لیے بیچ ان باغات کے ہر قسم کے پھل ہوں پھر اصاب ہو کے پھر پہنچ جائے اس کو بڑھاپا بڑھاپا بھی پہنچ گیا ادھر سارے پھل وغیرہ بھی ان کے جوانی پہ وہ لہو ضروریت اس کے بچے بھی چھوٹی چھوٹی پنیر ہو اصابہ اے سار پھر پہنچ جائے اس کے باغ کو سار ان ایسے بگولے پہنچ جائیں جس کے اندر نری آگ ہو فارا قط اور پھر وہ آگ جلا کے رکھ دے اس کے سارے باغ کو بتاؤ کہ وہ کتنا نقصان ہوگا اس کا اور اس کے پلے باقی کیا رہے گا کتنا مغموم اور پریشان ہوگا ایسے ہی ریا کار آدمی کی حالت ہے جو لوگوں کے دکھاو کے لیے خرچ کرتا ہے نا وہ یوں ہی سمجھو کہ وہ عقیدے کی گندگی جو ہے اس نے آ کے اس کے سارے خرچ کو جلا کے رکھ دیا ہے ایزینا او ایماندار تم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ انفقو من طیبات بات ماں کا خرچ کرو ان ستری چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں جن پہ شرک بدت کفر کا داغ نہیں لگا ہوا وہ مما اخرج نالک من ارضے اور اس سے بھی خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تم میں سے تمہارے لیے زمین میں سے وَلَا تَيَمَّمُ مِنْ اور نہ ارادہ کیا کرو ردی مال دینے کا اس مال سے اس حال میں کہ وہ خرچ کر رہے ہو وہ تم حالانکہ نہیں ہو تم اس ردی کے پکڑنے والے اللہ انتگ مضوفی ہے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر کے لے لو جس مال کو تم اپنی خوش پسندی سے نہیں لینے کے لیے تیار چشم پوشی کر لو تو لے لیتے ہو ایسا مال وہ مجھے دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوا کرو وہ حمید یقین رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے اور تمام صفات کمال کمالے کا مالے چشم پوشی کمانے کا کوئی پتا نہیں اللہ انتخ مزو گمز کمانا یہی ہوتا چشم پوشی کرنا ایک مال آپ کو آدمی دے رہا ہے آپ ضرورت مند ہیں مگر وہ مال ردی ہے مثلا غلّہ ہے وہ جید نہیں بلکہ ردی قسم کی ہے اس کے اندر مٹی بھی ہے اور تنکے وغیرہ بھی ہیں دوسری بکاٹ وغیرہ بھی ہے ردی قسم کا مال ہے اب تمہیں مجبوری ہے کہ تمہارے پاس دوسری مال تو ہے کوئی نہ اور وہ شخص دینے والا آپ کو جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس یہی ہے اب تم چشم پوشی کے ذریعے ہی لے سکتے ہو بکراہت لے لوگے ورنہ خوشی کے ساتھ تو لینے کے لیے تیار نہیں ہو چشم پوشی کا مطلب یہ ہے نہ خوشی کی حالت میں لے لو گے